رب العالمين والصلاة اللہ اب المرسری المعاب شبیب والسلام و يا وبی الله شفا بارف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے ہمارا معراج کے حوالے سے درس جاری تھا یعنی مختلف فضائل اور کمالات جو قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے تھے اس درمیان میں ہی معج کا تذکرہ فرمایا اور معراج کے تذکرے میں کئی فصلیں انہوں نے قائم کی ہیں اور پچھلی فصل کے اندر پچھلی گفتگو کے اندر ہم نے کچھ باتیں اس حوالے سے قاضی آز کی رحمت اللہ تلا کے ذکر کی تھیں جس میں انہوں نے یہ رشاد فرمایا کہ صحیح اور حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی اور بیداری کی حالت میں نصیب ہوئی یعنی yani وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر جو تشریف لے کر گئے تو بیداری کی حالت میں لے کر گئے اور اپنے جسم کے ساتھ ہی تشریف لے کر گئے انہی کا مذہب حق اور منصور ہے درست ہے اور وہ علماء کے جو اس بات کے قائل ہیں کہ معراج جو نصیب ہوئی وہ روحانی نصیب ہوئی یا خواب میں نصیب ہوئی یا جن کا یہ کہنا تھا کہ مسجد اقساء تک تو جسمانی ہوئی مسجد اقساء سے پر روحانی ہوئی ان کا بھی رد آگے جا کے غازی اعظم کی رحمت اللہ عطر فرمائیں گے اول یہاں پر وہ باتیں ذکر کی ہیں کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معراج جسمانی عطا ہوئی جس میں سے ایک درد یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تبارک وطر نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان لری اسرا بھی ابدی کہ اللہ تبارک و تعالی وہ پاک ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو لے گیا اپنے بندے کو جس نے سیر کروائی تو عبد کا اطلاق روح اور جسد دونوں کے مجموعے پر ہوتا ہے جسم اور روح دونوں کا جب مجموعہ ہوگا تو اس کو عبد بولا جائے گا اگر معراج روحانی ہوتی روح کو کروائی گئی ہوتی تو پھر اس صورت میں الفاظ بھی ابدی ہی نہ ہوتے بلکہ الفاظ ہوتے بے روح ہی ابدی کہ اپنے بندے کی روح کو لے کر گیا اسی طرح ماں البصور ماما تو آگے وہ نہ, آگے بڑی نہ حد سے آگے بڑی نہ بہکی تو یہ آنکھ سے دیکھنے کی گفتگو ہو رہی ہے تو آنکھ سے دیکھنا یہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے ورنہ جو خواب میں دیکھنا ہوتا ہے وہ دل سے دیکھنا ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا اسی طرح یہ دلیل ارشاد فرمائی کہ اگر معاج روحانی ہوتی خواب کے اندر ہوتی تو پھر کفار اعتراض نہ کرتے اور اس وقت مسلمان تھے اور اس واقعے کے بعد وہ فتنے کے اندر مبتلا ہوئے ناوزب باللہ مرتد ہو گئے وہ اس طرح نہ کرتے کیونکہ خواب کے اندر تو کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے ایک لمحے کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے تو اگر حضر علیہ السلاط اسلام یہ معاملہ اپنا خواب کا کفار کے سامنے بیان کرتے تو کفار اعتراض نہ کرتے ان کا اعتراض کرنا ان کا استحضاء کرنا یہ تمام کی تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ واقعہ بیداری کے اندر پیش آیا جب ہی وہ اعتراض کر رہے تھے تو یہ دلیریں اس کے علاوہ قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تک قرآن و حدیث میں آنے والی بات سے اس کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے ہم اس کے مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے تو ہم اس کے مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر یعنی اس کو حقیقت پر ہی محمول کریں گے ہاں کہیں ایسا معاملہ آتا ہے کہ اس کا حقیقی معنی ہم لے نہیں سکتے جیسے زعید السد کوئی کہتا ہے کہ زید شیر ہے تو ظاہر ہے کہ شیر کا یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا کہ زید کوئی چیر پھاڑ ڈالنے والا جانور ہو اس کے پنجے نکلے ہوئے ہوں دانت بڑے بڑے ہوں یہ نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے اس سے مراد کیا ہوگا بہادری کہ زید بہادری تو جہاں حقیقی معنی نہیں لے سکتے وہاں ہم پھر مجازی معنی کی طرف آتے ہیں ورنہ جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے اس وقت تک کہ اصول ہے عقائد کا فک کا ہر مقام پر کہ اس وقت تک حقیقت ہی مراد ہوگی حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا مجاز کی طرف نہیں پھرا جائے گا اسی پر قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے میراد کے مختلف واقعات ذکر کیے جس میں جبریل امین علیہ السلاط اسلام کا آنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھانا حضرت السلاط اسلام کا مسجد اقسا جا کر آمبیا کرام رام علیہم السلام کی امامت کروانا پھر آسمانوں پہ جا کر قدم چلنے کی آواز کا سننا یہ تمام کے تمام واقعات اس بات پر درارت کرتے ہیں کہ ان کا حقیقی معنی مراد دیا جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے کام کب ہوئے بیداری کی حالت میں ہوگا ٹھیک ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے جبریل امین علیہ الصلاط اسلام آ کے اٹھا رہے ہیں پھر سینہ چاک ہو رہا ہے یہ سارے معاملات جو ہے وہ بیداری کے اندر پیش آئے ہیں اور جب بیداری میں اس کو ایسا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر یہ بات ہے تو پھر اس کو مراد دینے میں کوئی محال بات نہیں ہے یہ چیز مراد لی جا سکتی ہے اسی کو بیان کیا جا سکتا ہے اسی پر مزید آگے ایک اور دلیل دیتے ہیں قاضی اظمال کی رحمۃ اللہ تلا کہ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جن کے گھر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ گفتگو فرمائی اس کو ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں وعن ام ہانی ان ما اسريت برسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا وهو في بيت تلك اللیلہ صلى العشاء الاخره ونام بيننا فلمّا بيننا فدما كان قبيل الفجر أحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هانئ إن لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيتها بهذا الوادي ثم جئتوا المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون یعنی امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات معراج کروائی گئی آپ علیہ السلاۃ والسلام اس رات میرے ہی گھر میں تھے اور اس رات آپ نے عشاء کی نماز ادا کی اور ہمارے درمیان آپ آرام فرما ہوئے صبح سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھایا اور پھر آپ نے صبح کی نماز ادا کی وہ صلی نما اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے صلی نماہو کا ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی یعنی ہم نے آپ کے لیے وہ سامان تیار کیا جس کے ذریعے آپ نماز فجر کی تیاری کرتے تھے وضو کا پانی دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک امر ہانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر نہیں آئی تھی میراج کے واقعے تک ایمان لے کر نہیں آئی تھی وہ بعد میں ایمان لے کر آئی تھی تو یہاں پر صلینا آہو کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز کے لیے تیاری میں حضور علیہ وسلاۃ اسلام کی مدد کی سامان آپ کو مہیا کیا پھر فرماتی ہیں امیر رضی اللہ تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اے امانی میں نے عشاء کی نماز تم لوگوں کے ساتھ ادا کی تمہارے سامنے ادا کی اور جیسا کہ تم نے دیکھا کہ اسی وادی کے اندر ان مکہ مکرمہ میں ادا کی پھر اس کے بعد میں بیت المقدس آیا اور میں نے اس میں نماز پڑھی پھر میں نے صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو تو یہ سیدھی سیدھی دلر ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنا پھر اس کے بعد بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنا پھر اس کے بعد صبح کی نماز مکہ مکرمہ کے اندر پڑھنا بیان فرما رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے معاملات آپ جو ہے وہ بیداری کے ارشاد فرما رہے ہیں اس میں کہیں سونے کا تذکرہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ میں سویا تو مجھے آ کے اٹھایا پھر نیند کی حالت میں ہی مجھے لے جایا نہیں بلکہ آپ علی الصلاح اسلام نے یہ سارے معاملات جو ہے وہ بیداری کے بیان فرمائے اور دیگر روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ امن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ یہ باتیں قریش کے سامنے بیان نہ کیجیے گا کیونکہ آپ ان کے سامنے بیان کریں گے وہ استحضاء کریں گے مذاق اڑائیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ حق بیان کرنا تھا تو اس لیے آپ نے حق ان کے سامنے بیان کیا تو اگر امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا اندیشہ ہوا تھا کہ مذاق اڑائیں گے تو یہ کس صورت میں ہو سکتا تھا جبکہ بیداری کی بات کی جائے اگر خواب کی بات کی جائے گی تو پھر اس صورت میں مذاق اڑانے کا کوئی محل نہیں ہے کوئی جگہ بنتی نہیں ہے اس کی کاضی آزمان ہی فرماتے ہیں جسم ہی کہ یہ روایت بالکل واضح ہے اس بات کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میراج جو عطا ہوئی وہ جسمانی عطا اسی طرح شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ عرض کی صبح کے وقت جب معد ہوئی تو اس کے دوسرے دن عرض کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے الباد فی مکانک یا رسول اللہ, اللہ, اللہ گزشتہ رات میں نے آپ کو آپ کی جگہ پر تلاش کیا فرم اجد کا میں نے آپ کو نہیں پایا تو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علیہ السلام تم نے مجھے اس لیے نہیں پایا کہ مجھے جبریل امین علیہ السلط مسجد اقسا لے گئے تھے تو اگر خواب کے اندر ہوتا یہ معاملہ تو جس میں مبارک تو وہی ہوتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ رات میں آیا تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر نہیں ہے آرام فرما نہیں ہے تو اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو جس میں اقدس تو وہیں پہ آرام فرما ہوتا نا لیکن جس میں اقدس بھی نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم البارکا <سؤال> اگلی روایت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات نماز ادا کی اس رات میں نے نماز ادا کی جس میں مجھے میراج کروائی گئی اور یہ میں نے مسجد کے اگلے حصے یعنی مسجد کے اگلے حصے مسجد اقسا کے اگلے حصے کے اندر ادا کی پھر میں چٹان میں داخل ہوا وہ چٹان کے جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تھے یعنی جس براق پر سوار ہو کر آپ آسمان کی طرف گئے تھے یہ اسی چٹان سے اوپر کی طرف گیا تھا اور یہ چٹان وہ ہے کہ جس کا بالکل آسمان کے اس دروازے کے نیچے ہے کہ جہاں سے فرشتے نیچے اترتے ہیں اوپر نیچے چڑھنا اسی چٹان کی سمت میں ہوتا ہے جس پر آج جو ہے وہ کبا بنا ہوا ہے جو گولڈن کلر کا آپ دیکھتے ہیں سنہری کلر کا گمبد جو بنا ہوا ہے یہ مسجد اقسا نہیں ہے مسجد اقساء سے ہٹ کر ہے ٹھیک ہے یہ الگ ہے بالکل اور اس پر جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم آسمانوں کی طرف گئے تھے اس کے اندر وہ چٹان بنی ہوئی ہے جہاں سے آپ علیہ السلاط اسلام نے اپنا براغ بھی باندھا تھا اور یہیں سے آپ اوپر تشریف لے کر گئے تھے فرماتے میں اس چٹان کے پاس گیا فعزن بیمال کا امین مہو آ یعنی وہاں پر ایک فرشتہ موجود تھا جس کے پاس تین برتن موجود تھے تین طرح کے برتن تھے دودھ شراب اور پانی کا وہ برتن تھا حضر الصلاط اسلام نے پھر دودھ والا برتن اختیار کیا تو یہ سری ہے اس بات میں کہ حضور الاسلاط اسلام کا یہ سارا کا سارا معاملہ خواب کے اندر نہیں بلکہ جسم کے ساتھ بیداری کے اندر یہ سارا معاملہ پیش آ رہا ہے وضرن شریف و حادی تسریحات و ظاہر غیر مستحیر فتح یہ کچھ باتیں ذکر کر کے اور آگے بھی دو تین باتیں مزید ذکر کر رہے ہیں ذکر کر کے فرماتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی کی یہ بالکل واضح تصریحات ہیں صاف ستھری باتیں ہیں کہ جو محال نہیں ہیں یہ سارے کے سارے معاملات ہو سکتے ہیں کیونکہ کرنے والا کون ہے اللہ تبارہ کو جس نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ سبحان اللہ اسرا پاک ہے وہ ذات سبحان کا مطلب ہی حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایب سے پاک ہونے کا بیان اللہ عن انکلی سو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو عز ہونا عاجز ہو جانا کسی چیز کا کہ بندہ جو ہے وہ ایک رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اکثر نہیں جا سکتا لیکن لے جانے والی ذات کون ہے کہ جس کے اندر اجز نہیں پایا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے یعنی علماء فرماتے کے سبحان کے لفظ سے ہی اللہ تبارک و نے تمام کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا کہ یہ جو تم مشکل سمجھ رہے ہو کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقساط جانا اور واپس آ جانا یہ بڑا مشکل کام ہے محال کام ہے تو یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا اور اب کا دور اگر دیکھا جائے تو جس طرح کے تیارے بنتے جا رہے ہیں جہاز بنتے جا رہے ہیں جس تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے سپیڈ کے اندر اس کی, اندرز کی تو بآسانی با یہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ رات کے ایک ہی حصے میں بندہ مسجد اقسا جائے اور مسجد اقسا سے واپس بھی آ جائے اب بھی اتنے زبردست قسم کے جہاز بنے ہوئے ہیں کہ جو راتو رات واپس آ جا سکتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک جائے گی یہ رفتار آہستہ آہستہ بڑھتی چلے جائے گی تو اب جب بندے کے اختیار کے اندر اتنی بڑی بات آ گئی کہ وہ تھوڑے سے وقت کے اندر اتنے لمبے لمبے سفر کر سکتا ہے تو بندے کو اختیار دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جب بندہ کر سکتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تو اس لیے یہ تمام کی تمام باتیں محال نہیں ہیں جب محال نہیں ہے تو پھر ان کا حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ یہ تمام کے تمام معاملات بیداری کے اندر پیش آئے ہیں مزید اسی حوالے سے اور گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَعن حضرت ابو ابوسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے گھر کی چھت پھٹی یعنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت کو پڑا گیا اور اس وقت میں مکہ مکرمہ میں تھا تو جبریل امین علیہ السلاط اسلام تشریف لائے میرے سینے کو کھولا پھر میرے سینے کو یعنی دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور پورا قصہ بیان کیا پھر جبریل امین علیہ السلاط اسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر لے کر گئے یعنی پہلے مسجد اقسہ لے گئے مسجد اقسہ سے اوپر لے کر گئے تو صدری وبی رتراسنی ضرو یعنی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی, قاضی کی رحمت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس موجود تھا اور قریش مجھ سے میرے سفر کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کچھ ایسی باتوں کے بارے میں پوچھا کہ جس کو میں یاد نہیں رکھ سکا تھا کیونکہ بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصل مقصد نہیں تھا آپ علیہ السلاۃ السلام کا اصل مقصد بیت المقدس کی سیر نہیں تھی آپ نے تو اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں دیکھنی تھی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا تھا زیارت کرنی تھی تو بندہ جب کسی مقام پہ جاتا ہے تو جہاں اصلی مقصد ہوتا ہے وہاں کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے تو اب بیت المقدس جانا بھی تو انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی ان کی امامت کروانی تھی یہ باتیں اہم تھی نہ یہ کہ بیت المقدس کی ایک ایک چیز اور اس کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے یاد کیا ہو تو اب جب سوال کیا تو کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جس وقت جاتے ہوئے اس کی طرف توجہ نہیں تھی تو حضور علیہ السلاق اسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت ایسی تکلیف پہنچی کہ پہلے کبھی ایسی تکلیف نہیں پہنچی تھی کہ یہ تو مجھے جٹلائیں گے یہ تو مجھے جٹلائیں گے اور میرے پاس اب دلیل بھی کوئی نہیں بنے گی تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تارہ نے وہ بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اب میں اس میں سے دیکھ دیکھ کر ساری باتیں ان کو بتانے لگا کہ یہ یہ اس کے اندر نشانیاں ہیں مثلا دروازوں کے بارے میں پوچھا تو دروازے بتا دیے اس کے ارد گرد یہ چیزیں ہیں اس طرح کا یہ بنا ہوا ہے ہر چیز کے بارے میں میں نے ان کو جواب دے دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ساری باتیں بیداری کے اندر ہی پیش آئی تھیں مزید فرماتے ونحوه اسی کی مثل حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھیجتا ایک کول کے مطابق جیسا آگے آ بھی رہا ہے معاج کا واقعہ کب ہوا اس کے بارے میں اختلاف ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک جو ہے وہ ہجرت کی ابتدا میں ہوا بعض کے نزدیک ہجرت سے پانچ سال پہلے ہوا بعض کے نزدیک ہجرت سے دو سال پہلے ہوا بعض کے نزدیک ایک سال پہلے ہوا اس میں اختلاف ہے قاضیز مالکی رحمتہ اللہ تعالی اس بات کے قائل ہیں کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے میراج کا واقعہ پیش آیا جبکہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ ہجرت سے دو سال پہلے یہ معاملہ پیش آیا تھا تو پانچ سال پہلے اگر پیش آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حیات تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حیات تھیں تو اسی حوالے سے یہ ذکر کیا کہ آپ جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آرام فرما رہی تھی اور ان نے کروٹ بھی نہیں بدلی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ جو پیش آیا وہ بیداری میں پیش آیا خواب کے اندر پیش نہیں آیا اس سے اگلی فصل جو اب شروع ہو رہی ہے اس میں قاضی اعظمال کی رحمۃ اللہ تعالی ان علماء کو جواب دیتے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ معراج کا سفر یہ خواب کے اندر ہوا اور انہوں نے کچھ دلائل ذکر کی ہیں اور علماء نے اس کا جواب قاضی اعظمال کی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی جو آیت ہے وما جال روی التی عینا کا اللہ فطناس کہ ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا رو یا دکھایا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا یہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس معاملے کو یعنی یہ معراج کے واقعے سے اس کو ریلیٹڈ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ معراج سے تعلق رکھتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ معراج کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب ارشاد فرمایا ہے خواب ارشاد فرمایا ہے تو اب اس کا جواب دیتے ہوئے قاضی کی رحمت اللہ تعالی مختلف جواب ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ اسرا بے پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اسرا کا اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے ذات میں بیداری کے عالم میں کسی کو لے جانا سرا, اسرا کا مطلب بیداری کے اندر سفر کرنا بیداری میں سفر کروانا جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک بتارا سیدنا الموسا علیہ نبی, نبی اصلاۃ اسلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف واہگی کی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے جاؤ یعنی بنی اسرائیل کو رات و رات مصر سے لے جاؤ تو ابھی خواب میرے جانا نہیں تھا بلکہ کیا تھا بیداری میں لے جانا تھا تو خواب میں لے جانا ہوتا تو پھر اسرا بھی اس کے لفظ استعمال نہ ہوتے کیونکہ اسرا کا مطلب کیا ہوتا ہے بیداری کے اندر رات کے اندر لے جانا تو خود اللہ تبارک وطار نے جب بیداری میں لے جانے کا ارشاد فرمایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ بیداری ہی کے اندر لے کر گیا دوسری بات کہ اگر وہی پیرے جو بات ذکر کی ہے کہ اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا یہ معاملہ خواب کا ہوتا تو کسی کے لیے کوئی فتنا نہ ہوتا کوئی آزمائش نہ ہوتی اللہ تبارک وادر نے کیا الرشا فرمایا وما جال رو النا کا اللہ فکنت الناس ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا وہ لوگوں کے لیے کیا بنا دیا آزمائش بنا دی وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی تو اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو خواب کس چیز کی آزمائش خواب میں کیا کچھ نہیں دیکھا جا سکتا ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آزمائش بنی ہے وہ ایسی چیز بنی ہے کہ جو آزمائش بن سکتی ہو اور وہ کس صورت میں ہوتی ہے بیداری کی صورت میں ہوتی ہے اب اس آیت کے کئی جوابات دیے ہیں نمبر ایک یہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہما خورشاد فرماتے ہیں کہ رویہ کا اطلاق جس طرح خواب پر ہوتا ہے اسی طرح بیداری کے عالم میں بھی دیکھنے پر رویہ کا اطلاق کیا جاتا ہے جس طرح رویہ کا مطلب کیا ہوتا ہے خواب خواب میں کسی چیز کو دیکھنا اسی طرح بیداری کے عالم میں بھی بیداری کی جب بندہ جاگتا ہوا ہو اس وقت کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس پر بھی کیا بولتے ہیں رو اس پر بھی رو تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ رو یا تھا رو منام نہیں تھا رو عین یعنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا تھا یہ خواب کی آنکھوں سے دیکھنا نہیں تھا ایک جباب اس کا یہ دیتے ہیں قاضی ازمال کی رحمت اللہ تعلق کہ یہ جو آیت ہے روتی ارینا فکنس کہ آپ کو جو ہم نے خواب دکھایا یہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا یہ معراج سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے یہ معج سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے یہ واقعہ ہے واقعہ واقع حدیبیہ والا جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے اپنا احرام کھول دیا تھا کفار نے آپ کو مکہ مکرمہ میں نہیں جانے دیا تھا لیکن اس کے بعد آپ کو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں خواب کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دیا یہ وہی والا خواب ہے جو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر دیکھا تھا یہ میراث سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے تو اس میں آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ اگلے سال جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اس میں بعض لوگ خطے کے اندر پڑے تھے آزمائش کے اندر پڑے تھے کہ ابھی ہم داخل نہیں ہو پا رہے تو اگلے سال کیسے داخل ہوں گے تو اس آیت کا تعلق جو ہے وہ معراض سے اصلا ہے ہی نہیں لہٰذا اس سے دریل ہی نہیں پکڑی جا سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد یہ خواب میں ہیں من قال ہی للناس سبحان اللذی اصرا بعبده یا لأنه لا يقال في النوم اصرا وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بالشخص إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما بقع في النفوس من ذلك وقيل غير هذا آگے مزید کچھ اور روایتیں ہیں کہ جس سے ان علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ نائم ان کے الفاظ ہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے ان نہ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہے بین نا امی کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان درمیان تھا تو اسی طرح ایک الفاظ یوں ہے کہ سم اس کے بعد میں بیدار ہوا اس کے بعد میں بیدار ہوا ان تمام الفاظ کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے آپ سو رہے تھے آپ کو اس حالت کے اندر گویا کہ معراج جو ہے وہ عطا کی گئی اس کے جوابات مختلف قاضیہ زمال کی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ جو آرام فرمانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا میں سویا ہوا تھا تو یہ میرات کی ابتدا کا معاملہ ہے کہ جس وقت فرشتے آپ کے پاس آئے فرشتے تھے اور انہوں نے آ کے آپ کو اٹھایا فرشتوں نے آ کے آپ کو اٹھایا یا فرشتوں کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلاط اسلام آرام فرما رہے تھے یہ یہاں پر مرادیں نہ یہ کہ پورے کا پورا معاملہ کیا ہے خواب کے اندر پیش آیا اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جگہ اور میں مسجد حرام کے اندر تھا تو استئی کا معنی ہے بھی مانا اسبحت یعنی استئی کستو یعنی میں نے صبح کی میں نے صبح کی اس حال میں کہ میں مسجد حرام کے اندر تھا کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم صبح کے وقت جو ہے وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے وہاں سے پھر آپ مسجد حرام کے اندر گئے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ استعی کے معنی کیا ہے میں نے جب صبح کی تو میں اس وقت مسجد حرام کے اندر تھا نہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جب جاگا تو میں مسجد حرام کے اندر تھا اسی طرح اس کا ایک جواب یہ دیا کہ استعی یعنی میں جاگا اس کا مطلب یہ ہے کہ میراج سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس لائے تو ابھی صبح میں بہت وقت باقی تھا صبح میں ابھی وقت باقی تھا تو آپ علیہ السلاۃ اسلام آرام فرمانے لگے آپ سو گئے اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سم مستقص تو میں جاگا مطلب کیا کہ میرا آنے کے بعد میں نے آرام کیا آرام کرنے کے بعد میں جاگا ایک جواب یہ دیا کہ آپ اگر کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جو بہت زیادہ روحانیت والا ہو بالکل اس کا ماحول ہی جدا ہو بالکل ماحول جدا ہے یعنی اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں پر موجود ہیں مثلا امیر علیہ سنت کے پاس ہی بعض اوقات بندہ جاتا ہے تو کیفیت ایک جدا ہوتی ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس پھر اس کے بعد آسمانوں پر پھر اس کے بعد فرشتوں کا جھمگٹا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی زیارت تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں ایک ماحول بالکل الگ ہو جاتا ہے اب بندہ جب ایسے ماحول سے باہر آتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے جیسا کہ خواب سے باہر آ گیا ہے یعنی ایسے مثلا مدینہ شریف کو گیا ہوا ہے مکے شریف کابت اللہ المشرفہ کے پاس کوئی موجود ہے تو واپس آ جائے تو تھوڑی دیر تک تو اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں جاگ بھی رہا ہوں یا سو رہا ہوں تو کیفیت تبدیل ہوتی ہے تو بندہ کیا سمجھتا ہے کہ گویا کہ میں جاگا ہوں تو اکازی آزمان کی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عروج پر گئے تھے جس ماحول پر گئے تھے تو وہ بالکل ملکوتی ماحول تھا بشریت والا ماحول ہی نہیں تھا تو اس میں بالکل کیفیت جدا تھی اب جب واپس آئے تو اس کیفیت سے باہر آئے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ سمتو گویا کہ میں جاگا یعنی اب کیفیت میری تبدیل ہوئی اس کا مطلب حقیقی طور پر جاگنا نہیں ہیں یہ کچھ جوابات قزی کی اشمت اللہ تلاڑے نے و املی منان و کول فی ہدی نخن و کل وہن ولاحمیل وہل ہملی ول وہ نمن ولئیس فیل حدیسی انہ نہ کل استيقظت وأنا في المسجد الحرام فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت او استيقظ من نوم آخر من نوم بعد بصوله بيته ويدل عليه أن مصراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعده وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رآ من آياته ربه الكبرى فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام ووجه ثالث أن يكون نومه واستقاذه حقيقة على مقتدى لفظه ولكنه أسريا بجسده وقلبه حادر ورؤية الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وقد مال بعد أصحاب الإشارات إلى نحب من هذا قال تغميد عينيه لألا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى ولا يصيح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات ووجه رابع وهو أي يعبر بالنوم ها هنا على هيئه النائم من الارتجاع ويقوي قوله في روايه عبد ابن حميد ان همام بين انا نائم وربما قال متتجع وفي روايه حجری یعنی ایک اور جواب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نائم کے جو الفاظ یعنی سونے کے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ دو طرح سے آئے ہیں بعض میں نائن کے الفاظ آئے اور بعض میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حریت پر جس طریقے سے لیٹے ہوئے تھے وہ سونے والے کی طرح لیٹے ہوئے تھے جب کوئی بندہ لوٹتا ہے تو کروٹ کے بل یا بالکل سیدھا لیٹ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وار وسلم چونکہ اس وقت کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو سونے والا ارشاد فرمایا کہ میں سونے والا تھا ورنہ حقیقت دوسری روایتوں کے ذریعے بات واضح ہوتی ہے کہ آپ سوئے ہوئے نہیں تھے بلکہ آپ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اس حال میں جدید امین علی السلاق اسلام آپ کو لے کر مسجد اقسام اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف گئے تھے وفي الرباية الأخرى بين النائم والجقذان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة نائم غالبا وذهب بعدهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنوب الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هو من رباية شريك عن عنس فهي منكرة من ربايته إذ شق البطن في الأحادث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث والإسراء بإجماع كان بعد المبعث فهذا كله جوهن ما وقع في رواية أنس مع أن أنس قد بيّن من غير طريق أنه إنما رضاه عن غيره وإنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة عن مالك بن سعسعة وفي كتاب مسلم لعله المالك بن سعسعة على الشك وقال مرة كان أبو ذر يحدث آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ذکر کرتے ہیں قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما فقت جسدهو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو مفقود نہیں پایا اپ علیہ الصلوۃ اپنے بستر پر ہی تشریف فرماتے اس کا جواب قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیا کہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت درست نہیں ہے یہ روایت درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی معراج کے وقت ایک کول کے مطابق تو اسلن پیدا ہی نہیں ہوئی تھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اور ایک روایت کے مطابق بہت چھوٹی عمر کی تھی ان کی تو جو رخصتی ہوئی ہے یہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے اور میراج جو ہوئی وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے معراج جو ہوئی ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ ماں فقت اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مفقود ہی نہیں پایا وہ اپنی جگہ پر موجود تھا تو یہ بات درست نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اس پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور معراج نسی ہوئی کیونکہ آپ کو جسمانی معراج بھی نصیب ہوئی ایک مرتبہ اور اس کے علاوہ کو تینتیس مرتبہ روحانی معراج بھی نصیب ہوئے تو حضرت عائشہ کے فرمان کو محمول کیا جائے گا اس معراج کے اوپر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس بات کی قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں ہوا تو یہ ان سے ثابت ہے وہ اس بات کو کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و طال کا دیدار نہیں کیا لیکن صحیح بات جس پر جمہور صحابہ جمہور تابعین ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و طالیٰ کا دیدار کیا ہے اگلی فصل جو بیان کر رہے ہیں وہ اسی حوالے سے بیان کر رہے ہیں تو قاضی از مالکی رحمتہ اللہ تل ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ غالباً اس بات کو بیان کرنا چاہ رہی ہیں جسمانی معراج کو بیان کرنا نہیں چاہ رہی وہ اس بات کا انکار کرتی ہیں کہ رویت نہیں ہوئی اس بات کا انکار نہیں کرتی جسمانی نہیں ہوئی کیونکہ اگر ان کی بات کو مانا جائے گا تو بات ہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کی تو رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفقود کیسے نہ پاتے ٹھیک ہے فرماتے ہیں اسی حوالے سے قاضی رحمت اللہ تلاڑے کہ حضرت عائشہ یہ اپنے مشاہدے سے بیان نہیں کر رہی لئنہا لم تکون حین اذن زوجہ ولا فی سنن میں یضبطو ولعلہا لم تکون ولدت بعدو على الخلاف في الإسرائي متى كان فإن الإسراء كان في أفضل الإسلام على قول الظهري الزهر ومن واطقه بعد المبعث بآمن وكانت عيشة في الهجرة بنت نحو ثمانية أعوام وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة وقيل قبل الهجرة بآمن والأشبه أنه لخمس والحجة لذلك تطول ليست من ضردنا فإذا لم تشاهد ذلك العيشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها وغيرها يقول خلاء فهو مما وقع نصا في حديث أم هانئ وغير وأيضا فليس حديث عيشة رضي الله تعالى عنها بالثابت والأحادث الأخر أثبتوا لسنا تعني حديث أم هانئن وما ذكرت فيه خديجة وأيضا فقد روبيا في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة وكل هذا جواهنه بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عينين ولو كانت عندها مناما لم تنكره یعنی اعتراض ہی کرتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک وادر نے یوں ارشاد فرمایا کہ ماں الفؤاد ما فار جو حضور نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں جو دیکھا اس کہ دل نے بھی کیا کی؟ تائید کی کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے ٹھیک فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھنے کی نسبت کس کی طرف کی ہے دل کی طرف کہ دل نے اس چیز کو نہیں جھٹلایا کہ جو دیکھا جو دیکھا تو یہاں پر دل کی طرف نسبت کی جا رہی ہے دل, دل سے دیکھنا کب ہوتا ہے خواب کے اندر ہوتا ہے روحانی آلم کے اندر ہوتا ہے جسمانی حالت کے اندر نہیں ہوتا تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ماں بفر کہ جب وہ جلوہ دیکھا تو جیسا دیکھنے کا حق تھا ویسا دیکھا نہ نظر ہٹی نہ بہکی نہ نظر ہٹی نہ بہکی نہ ادھر ادھر ہوئی نہ کسی اور جگہ گئی اس جلوے کو وہ نظر دیکھتی رہی تو یہاں پر دیکھنے کی نسبت کس طرف کی ہے آنکھ کی طرف کی ہے اور پہلی آیت کا مانا مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ آخ دیکھ رہی تھی اور دل تصدیق کر رہا تھا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ بازو کا دیکھتا ہے کسی چیز کو انہونی چیز کو ایسی چیز کو کہ جس میں اس کو یقین نہیں آتا کہ میں بھی یہ دیکھ سکتا ہوں پہلی دفعہ کو کابت اللہ ان کے سامنے پہنچا گمبد خزرہ کے سامنے پہنچا تو اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں بھی دیکھ سکتا ہوں کبھی وہ اپنے ہاتھ کو دبائے گا چوٹی مرے گا کہ واقعی دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا لیکن دل بھی کیا کرتا ہے تصدیق کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں واقعی تو حضور علیہ اصلاۃ اسلام کا یہ دیکھنا ایسا نہیں تھا کہ دل مان نہیں رہا ہو کہ میں دیکھ نہیں رہا نہیں بلکہ دل بھی اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ آپ جو جلوا دیکھ رہے ہیں وہ حق دیکھ رہے ہیں یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے یہ فرماتے ہیں قاضی اعظم کے رحمتہ اللہ تعالی ہی فرماتے ہیں قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما تغى فقد أضاف الأمر للبصر وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أي لم جوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه گفتگو یہاں پوری ہوئی جسمانی معراج کے حوالے سے اور روحانی معراج کے رد کے اوپر کے صحیح قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے اللہ تبارک و کا جو دیدار کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ بیداری میں نصیب ہوئی رب العزر جلّہ والا ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم